اللہ محمد اللہ سعید و محم د و آس کی ایک رسی شفت لے کر میرے مستقف آئے میرے مصطفیٰ کے اندھیروں میں کل مختوم عرب حکومتیں اور سرداریاں اسلام سے پہلے عرب کے جو حالات تھے ان پر گفتگو کرتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی حکومتوں سرداریوں اور مذاہب و عدیان کا بھی ایک مختصر سا پیش کر دیا جائے تاکہ ظہور اسلام کے وقت جو پوزیشن تھی وہ بآسانی سمجھ میں آ سکے جس وقت جزیرت العرب پر خرشید اسلام کی تابناک شعائیں فن ہوئی وہاں دو قسم کے حکمران تھے ایک تاج پوش بادشاہ جو در حقیقت مکمل طور پر آزاد و خود مختار نہ تھے اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات و امتیازات کے اعتبار سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کی تھی لیکن ان کی اکثریت کو ایک مزید امتیاز یہ بھی حاصل تھا کہ وہ پورے طور پر آزاد و خود مختار تھے تاج پوش حکمران یہ تھے شاہان یمن شاہان عل غصان اور شاہان ہیرا بقیہ عرب حکمران تاج پوش نہ تھے یمن کی بادشاہی عرب عربہ عرب عربہ عرب عرب عرب میں سے جو قدیم ترین یمانی قوم معلوم ہو سکی وہ قوم صبا ہے اور عراق سے جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان میں ڈھائی ہزار سال قبل مسیح اس قوم کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے عروج کا زمانہ گیارہویں صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے اس کی تاریخ کے اہم ادوار یہ ہیں نمبر ایک تیرہ سو قبل مسیح سے چھ سو بیس قبل مسیح تک کا دور اس دور میں شاہن سبا کا لقب مکرب سبا تھا ان کا پائے تک سرواح تھا جس کے کھنڈر آج بھی مارب کے شمال مغرب میں پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں اور قربیہ کے نام سے مشہور ہیں اسی دور میں مارب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی جسے یمن کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے کہا جاتا ہے کہ اس دور میں سلطنت سبا کو اس قدر عروج حاصل ہوا کہ انہوں نے عرب کے اندر اور عرب سے باہر جگہ جگہ اپنی نو آبادیاں قائم کر لی اس دور کے بادشاہوں کی تعداد کا اندازہ تیویس سے چھبیس تک کیا گیا نمبر دو چھ سو بیس قبل مسیح سے ایک سو پندرہ قبل مسیح تک کا دور اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مکرب کا لفظ چھوڑ کر ملک کا لقب اختیار کیا اور سروہ کے بجائے مارب کو اپنا دار السلطنت بنایا اس شہر کے کھنڈر آج بھی سنا سے ایک سو کلومیٹر مشرق میں پائے جاتے ہیں نمبر تین ایک سو قبل مسیح سے تین سو تک کا دور اس دور میں سبا کی مملکت پر قبیل حمیر کو غلبہ حاصل رہا اور اس نے مارب کے بجائے ریدان کو اپنا پائے تخت بنایا پھر ریدان کا نام زفار پڑ گیا جس کے کھنڈرات پہاڑی پر پائے جاتے ہیں یہی دور ہے جس میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا پہلے نبتیوں نے شمال حجاز پر اپنا اقتدار قائم کر کے سبا کو ان کی نو آبادیوں سے نکال باہر کیا پھر رومیوں نے مصر و شام اور شمالی حجاز پر قبضہ کر کے ان کی تجارت کے بحری راستے کو مقدوش کر دیا اور اس طرح ان کی تجارت رفتہ رفتہ تباہ ہو گئی ادھر قطانی قبائل خود بھی باہم دستو گرے باندھے ان حالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ قطانی قبائل اپنا وطن چھوڑ چھوڑ کر ادھر ادھر پلا ہو گئے نمبر چار تین سو عیسوی کے بعد آغاز اسلام تک کا دور اس دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب و انتشار برپا رہا انقلابات آئے کانا جنگیاں ہوئی اور بیرونی قوموں کو مداقلت کے مواقع یمن کی آزادی سلب ہو گئی چنانچہ یہی دور ہے جس میں رومیوں نے ادن پر فوجی تسلط قائم کیا اور ان کی مدد سے نے ہمیر و ہمدان کی باہمی کشاکش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تین سو چالیس عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا جو تین سوسو تک برقرار رہا اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی مگر مارب کے مشہور بند میں رکھنے پڑنا شروع ہو گئے یہاں تک کہ بلا کر 450 کر چار سو پچاس عیسوی یا چار سو اکاون عیسوی میں بند ٹوٹ گیا اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید میں قبائل ادھر ادھر بکھر گئے پھر پانچ سو تیویس عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا یعنی یمن کے یہودی بادشاہ زون واس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک ہیبت ناک حملہ کر کے انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہا اور جب وہ اس پر آمدہ نہ ہوئے تو زنواس نے خودوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں جھوک دیا قرآن مجید نے سورت البروج کی آیات میں اسی لرزہ قیز واقعے کی طرف اشارہ کیا اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت جرومی بادشاہوں کی قیادت میں بلاد ارب کی فتوحات اور توسیع پسندی کے لیے پہلے ہی سے چست چابک دست تھی انتقام لینے پر تل گئی اور حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دیتے ہوئے انہیں بحری بیڑا مہیا کیا حبشیوں نے رومیوں کی شہ پا کر پانچ سو پچیس عیسوی میں اریاد کی زیر قیادت ستر ہزار فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا تبزی کے بعد ابتدان تو شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے اریات نے یمن پر حکمرانی کی لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابراہ نے پانچ سو انچاس عیسوی میں اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ کر لیا اور شاہ حبش کو بھی اپنے اس تصرف پر راضی کر لیا یہ وہی ابراہ ہے جس نے جنوری پانچ سو عیسوی میں نے کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور لشکر جرار کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے ساتھ جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہو گیا سنا واپس آ کر ابراہ انتقال کر گیا اس کی جگہ اس کا بیٹا یکسوم پھر دوسرا بیٹا مسروق جانشین ہوا کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں اہل یمن پر ظلم اور انہیں مقور و ذریع کرنے میں اپنے باپ سے بھی بڑھ کر تھے ادھر واقع فیل میں کی جو تباہی ہوئی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل یمن نے حکومت فارس سے مدد مانگی اور حبشیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے یزن حمیری کے بیٹے ماد یقرب کی قیادت میں ہپشیوں کو ملک سے نکال باہر کیا اور ایک آزاد و خود مختار قوم کی حیثیت سے مادی کرب کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا یہ پانچ سو پچہتر عیسوی کا واقعہ آزادی کے بعد مادی کرب نے کچھ حبشیوں کو اپنی خدمت اور شاہی جلو کی زینت کے لیے روک لیا لیکن یہ شوق مہنگا ثابت ہوا ان حبشیوں نے ایک روز مادی کرب کو دھوکے سے قتل کر کے, زی یزم کے قاندان سے حکمرانی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا ادھر کسرا نے اس صورت حال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سنا پر ایک فارسی اور نسل گورنر مقرر کر کے یمن کو فارس کا ایک صوبہ بنا لیا اس کے بعد یمن پر ایک کے بعد دیگر فارسی گورنر کا تقرر ہوتا رہا یہاں تک کہ آخری گورنر بازان نے چھ سو عیسوی میں اسلام قبول کر لیا اور اس کے ساتھ ہی یمن فارسی اقتدار سے آزاد ہو کر اسلام کی عملداری میں آگیا گیا ہیرہ کی بادشاہی عراق اور اس کے نواہی علاقوں پر گوروش کبیر قورس یا سائرس زکرنین پانچ سو ستاون قبل مسیح تا پانچ قبل مسیح کے زمانے ہی سے اہل فارس کی کمرانی چلی آ رہی تھی کوئی نہ تھا جو ان کے مدد مقابل آنے کی جرت کرتا یہاں تک کہ تین سو چھبیس قبل مسیح میں سکندر مخدونی نے دارا اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور طوائف المولوں کی شروع ہو گئی یہ انتشار دو سو تیس عیسوی تک جاری رہا اور اسی دوران تہتانی قبائل نے ترک وطن کر کے عراق کے ایک بہت بڑے شاداب سرحدی علاقے پر بودو باش اختیار کی پھر ادنانی نے وطن کا ریلہ آیا اور انہوں نے لڑ بھڑ کر جزیر فراتیہ کے حصے کو اپنا مسکن بنایا ادھر دو سو چھبیس عیسوی میں اردشیر نے جب ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر پلٹ آئی ارد نے فارسیوں کی شرازہ بندی کی اور اپنے ملک کی سرحد پر آباد اربوں کو زیر کیا اسی کے نتیجے میں قضا نے ملک شام کی راہ لی جب کہ ہیرا اور ارد شیر کے عہد میں ہیرا بابیت العراق اور جزیرے کے ربی اور مضرہ قبائل پر جزیمت الوضاح کی حکمرانی تھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ارد شیر نے محسوس کر لیا تھا کہ عرب باشندوں پر براہ راست حکومت کرنا اور انہیں سرحد پر لوٹ مار سے باز رکھنا ممکن نہیں بلکہ اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ خود کسی ایسے عرب کو ان کا حکمران بنا دیا جائے جسے اپنے کنبے و قبیلے کی حمایت و تائید حاصل ہو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بوقت ضرورت رومیوں کے خلاف ان سے مدد لی جا سکے گی اور شام کے روم نواز عرب حکمرانوں کے مقابل عراق کے ان ارب حکمرانوں کو کھڑا کیا جا سکے گا شاہن حیرہ کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی جس سے بادیا نشین عرب کی کا کام لیا جاتا دو سو اڑسٹھ عیسوی کے عرصے میں جزیمہ فوت ہو گیا اور عمر بن, عدی بن نصر لکھمی اس کا جانشین ہوا یہ قبیلِ لقم کا پہلا حکمران تھا اور شاپور اردشیر کا ہم اثر تھا اس کے بعد قباز بن فیروس کے اہد تک ہیرہ پر لکمیوں کی مسلسل حکمرانی رہی قباز کے اہد میں مزوک کا ظہور ہوا جو عباہیت کا علمبردار تھا قباز اور اس کی بہت سی ریایہ نے مزوک کی ہم ہمنوائی کی پھر قباز نے ہیرہ کے بادشاہ منظر بن ماس سما کو پیغام بھیجا کہ تم بھی یہی مذہب اختیار کر لو منظر بڑا قیرت من تھا انکار کر بیٹھا نتیجہ یہ ہوا کہ قباض نے اسے معذول کر کے اس کی جگہ مزدگی کی دعوت کے پیروکار حارث بن عمر بن حجر کندی کو ہیرا کی حکمرانی سونپ دی قباض کے بعد فارس کی باغ ڈور کثرائے نو شیرواں کے ہاتھ آئی اسے اس مذہب سے سخت نفرت تھی اس نے مزدق اور اس کے ہم نواؤں کی ایک بڑی تعداد کو قتل کروا دیا منظر کو دوبارہ ہیرا کا حکمران بنا دیا اور بن عمر کو اپنے ہاں بلا بھیجا لیکن وہ بنو قلب کے علاقے میں بھاگ گیا اور وہیں اپنی زندگی گزار دی منظر بن ماس سما کے بعد نعمان بن منظر کے عہد تک ہیرہ کی حکمرانی اسی کی نسل میں چلتی رہی پھر زید بن علی آبادی نے کسرا سے نومان بن منظر کی جھوٹی شکایت کی کسرہ بھڑک اٹھا اور نومان کو اپنے پاس طلب کیا نومان چپکے سے بنو شیبان کے سردار حانی بن مسعد کے پاس پہنچا اور اپنے اہل ایال اور مال و دولت کو اس کی امانت میں دے کر کسرا کے پاس گیا کسرا نے اسے قید کر دیا اور وہ قید ہی میں فوت ہو گیا ادھر کسرا نے نعمان کو قید کرنے کے بعد اس کی جگہ بن قبیسر تائی کو ہی کا حکمران بنایا اور اسے حکم دیا کہ ہانی بن مسود سے نومان کی امانت طلب کرے ہانی گیرت مند تھا اس نے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اران جنگ بھی کر دیا پھر کیا تھا اپنے جلو میں کسرہ کے لاؤ لشکر اور مرض کی جماعت لے کر روانہ ہوا اور زیقار کے میدان میں فریقین کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں بنو شیبان کو فتح حاصل ہوئی اور فارسیوں نے شرمناک شکست کھائی یہ پہلا موقع تھا جب عرب نے اجم پر فتح حاصل کی تھی یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تھوڑے ہی دنوں بعد کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہیرا پر کمرانی کے آٹھویں مہینے میں ہوئی تھی کے بعد کسرا نے ہیرا پر ایک فارسی حاکم مقرر کیا لیکن چھ سو بتیس عیسوی میں لخمیوں کا اقتدار پھر بحال ہو گیا اور منظر بن مارور نامی اس قبیلے کے ایک شخص نے باگ ڈور سنبھالی مگر ابھی اس کو برسر اقتدار آئے صرف آٹھ ماہ ہوئے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کا سیل روان لے کر ہیرا میں داخل ہو گئے شام کی بادشاہی جس زمانے میں عرب قبائل کی ہجرت زوروں پر تھی کبیل قزا کی چند شاخیں حدود شام میں آ کر آباد ہو گئی ان کا تعلق بنی سلیم بن حلوان سے تھا اور انہی میں ایک شاخ بن زجم بن سلیم تھی جسے کے نام سے شہرت حاصل ہوئی خزا کی اس شاخ کو رومیوں نے صحرائے عرب کے بدو کی لوٹ مار روکنے اور فارسیوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اپنا ہمنوا بنایا اور اسی کے فرد کے سر پر حکمرانی کا تاج رکھ دیا اس کے بعد مدتوں ان کی حکمرانی رہی ان کا مشہور ترین بادشاہ زیاد بن ہولا گزرا ہے اندازہ کیا گیا ہے کہ سجائی ماں کا دور حکومت پوری دوسری صدی عیسوی پر محیط رہا اس کے بعد اس دیار میں علیغان کی آمد آمد ہوئی اور سجائما کی حکمرانی چاہتی رہی علیغان نے بنو زجم کو شکست دے کر ان کی ساری قلم پر قبضہ کر لیا یہ صورت حال دیکھ کر رومیوں نے بھی عالان کو دیارے شام کے عرب باشندوں کا بادشاہ تسلیم کر لیا عالغستان کا پائے تخت دو مت الجند تھا اور رومیوں کا اعلی کار کی حیثیت سے دیار شام پر ان کی حکمرانی مسلسل قائم رہی تانگ کے خلافت فاروقی میں تیرہ ہجری میں یرموک کی جنگ پیش آئی اور علی کا آخری حکمرہ جبلا بن ایہم حلق بگوش اسلام ہو گیا اگرچہ اس کا غرور اسلامی مساوات کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا اور وہ مرتد ہو گیا حجاز کی عمارت یہ بات تو ہے کہ مکے میں آبادی کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا آپ نے ایک سال کی عمر پائی اور تا حیات مکہ کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے آپ کے بعد آپ کے دو صاحب زادے نابد پھر قیدار یا قیدار پھر نابت یکے بعد دیگرے مکہ کے والی ہوئے ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمر جرہمی نے زمام کار اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس طرح مکہ کی سربراہی بنو جرہم کے طرف منتقل ہو گئی اور ایک عرصے تک انہی کے ہاتھ میں رہی حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ اپنے والد کے ساتھ مل کر بیت اللہ کے بانی و میمار تھے اسی لیے ان کی اولاد کو ایک باویکار مقام ضرور حاصل رہا لیکن اقتدار و اختیار میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا پھر دن پر دن اور سال پر سال گزرتے گئے لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد گوشے گمنامی سے نہ نکل سکی یہاں تک کہ بخت نثر کے ظہور سے کچھ پہلے بنو جرہم کی طاقت کمزور پڑ گئی اور مکے کے افق پر ادنان کا سیاسی ستارہ جگمگانا شروع ہوا اس کا ثبوت یہ ہے کہ مخت نسر نے ذات عراق میں اربوں سے جو مارے کارائی کی تھی اس میں عرب فوج کا کمانڈر جرحمی نہ تھا پھر مخت نسر نے جب پانچ سو ستی قبل مسیح میں دوسرا حملہ کیا تو بنونان بھاگ کر یمن چلے گئے اس وقت بنو اسرائیل کے نبی حضرت یلیا تھے وہ ادنان کے بیٹے ماد کو اپنے ساتھ ملک شام لے گئے اور جب بخت نثر کا زور ختم ہوا اور ماد مکہ آئے تو انہیں مکہ میں قبیلے جرہم کا صرف ایک شخص جرشم بن جلحمہ ملا ماد نے اس کی لڑکی معانہ سے شادی کی اور اسی کے وطن سے نظار پیدا ہوا اس کے بعد مکہ میں جرہم کی حالت خراب ہوتی گئی انہیں تنگ دستی نے آ گھیرا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے زائری نے بیت اللہ پر زیادتیاں شروع کر دی اور قانے کعبہ کا مال کھانے سے بھی دریخ نہ کیا ادھر بنو ادنان اندر ہی اندر ان کی حرکتوں پر کرتے اور بھڑتے رہے اسی لیے جب بنو قضا نے مرہ زہران میں پڑاؤ گیا اور دیکھا کہ بنو ادنان بنو جرہم سے نفرت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ادنانی قبیلے بنو بکر بن عبد مناف بن کنانا کو ساتھ لے کر بنو جرہم کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور انہیں مکہ سے نکال کر اقتدار پر خود قبضہ کر لیا یہ واقعہ دوسری صدی ہے بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کا کنواں پاٹ دیا اور اس میں کئی تاریخی چیزیں دفن کر کے اس کے نشانات بھی مٹا دیے محمد ابن ساخ کا بیان ہے کہ امر بن ہارض بن مزاز جرہمی نے کانے کعبہ کے دونوں ہرن اور اس کے کونے میں لگا ہوا پتھر حجر اسود نکال کر زمزم کے کوئے میں دفن کر دیا اور اپنے قبیلے بنو جرہم کو ساتھ لے کر یمن چلا گیا بنو جرہم کو مکے سے جلاوتنی اور وہاں کی حکومت سے محروم ہونے کا بڑا قلق تھا چنانچہ عمر مسکور نے اسی سلسلے میں یہ اشار کہے لگتا ہے حجون سے صفا تک کوئی آشنا تھا ہی نہیں اور نہ کسی قصے گونے کی شبانہ محفلوں میں قصہ گوئی کیوں نہیں یقینا ہم ہی اس کے باشندے تھے لیکن زمانے کی گردشوں اور ٹوٹی ہوئی قسمتوں نے ہمیں اجاڑ پھینکا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تقریباً دو ہزار برس قبل مسیح اس حساب سے مکے میں قبیلے جرہم کا وجود کوئی دو ہزار ایک سو برس تک رہا اور ان کی حکمرانی لگ بھگ دو ہزار برس تک رہی بنو قزا نے مکے پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی البتہ تین اہم اور امتیازی مناسب ایسے تھے جو مضرا قبائل کے حصے میں آئے نمبر ایک حاجیوں کو مستلفی لے جانا اور یوم نفر تیرہ ذیل کو جو کہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے مناس سے روانگی کا پروانہ دینا یہ اعزاز الیاس بن مزر کے خاندان بنغوز بن مرح کو حاصل تھا جو سوفہ کہلاتے تھے اس اعزاز کی توضیح یہ ہے کہ تیرہ ذیل کو حاجی کنکری نہ مار سکتے تھے جب تک کہ پہلے صوفہ کا ایک ایک آدمی کنکری نہ مار لیتا پھر حاجی کنکری مار کر فارغ ہو جاتے اور منا سے روانگی کا ارادہ کرتے تو صوفہ منا کی واحد گزر گاہ اقبا کے دونوں جانب گھیرا ڈال کر کھڑے ہو جاتے اور جب تک خود گزر نہ لیتے کسی کو گزرنے نہ دیتے ان کے گزر لینے کے بعد بکیا لوگوں کے لیے راستہ خالی ہوتا جب صوفہ ختم ہو گئے تو یہ اعزاز بنو تمیم کے ایک خاندان بنو ساد بن زید کی طرف منتقل ہو گیا نمبر دو دس دل کی صبح کو مزدلفہ سے مینا کی جانب روانگی یہ اعزاز بنو ادوان کو حاصل تھا نمبر تین رام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ اعزاز بنو کنانا کی ایک شاخ بنو تمیم بن ادی کو حاصل تھا مکے پر بنو قضا کا اقتدار کوئی تین سو برس تک قائم رہا اور یہی زمانہ تھا جب ادنانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد اطراف عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیلے اور مکے کے اطراف میں صرف قریش کی چند شاخیں باقی رہیں جو کانا بدوش تھی ان کی الگ الگ ٹولیاں تھیں اور بنو کنانا میں ان کے چند متفرق گھرانے تھے مگر مکے کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا یہاں تک کہ قسی انقلاب کا ظہور ہوا قسی کے مطالق بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی گود ہی میں تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا اس کے بعد اس کی والدہ نے بنو ذرا کے ایک شخص ربی بن حرام سے شادی کر لی یہ قبیلہ چونکہ ملک شام کے اطراف میں رہتا تھا اس لئے کی والدہ وہیں چلی گئی اور وہ کس کو بھی اپنے ساتھ لیتی گئی جب قسی جوان ہوا تو مکہ واپس آیا اس وقت نے اس کی بیٹی حبی سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا حلیل نے منظور کر لیا اور شادی کر دی اس کے بعد جب ہول کا انتقال ہوا تو مکہ اور بیت اللہ کی تولیت کے لیے خزا اور قریش کے درمیان جنگ ہو گئی اور اس کے نتیجے میں مکہ اور بیت اللہ پر خسائی کا اقتدار قائم ہو گیا جنگ کا سبب کیا تھا اس بارے میں تین بیانات ملتے ہیں ایک یہ کہ جب خسائی کی اولاد خوب پھل پھول گئی اس کے پاس دولت کی بھی فراوانی ہو گئی اور اس کا وقار بھی بڑھ گیا اور ادھر خلیل کا انتقال ہو گیا تو خسائی نے محسوس کیا کہ اب بنو خزہ اور بنو بکر کے بجائے میں کابے کی تولیت اور مکے کی حکومت کا کہیں زیادہ حقدار ہوں اسے یہ احساس بھی تھا کہ قریش خالص اسماعیلی عرب ہیں اور بقیہ اعلی اسماعیل کے سردار بھی ہیں لہٰذا سربراہی کے مستحق وہی ہیں چنانچہ اس نے قریش اور بنو قزہ کے کچھ لوگوں سے گفتگو کی کہ کیوں نہ بنو خزہ اور بنو بکر کو مکے سے نکال باہر کیا جائے ان لوگوں نے اس کرائے سے اتفاق کیا دوسرا بیان یہ ہے کہ کے بخول خود حلیل نے کو کعبے کی, کی نگہداشت کرے گا اور مکے کی باغ ڈور سنبھالے گا تیسرا بیان یہ ہے کہ حل نے اپنی بیٹی حبیب کو بیت اللہ کی تولیت سونپی تھی اور ابو گپشان قزائی کو اس کا وکیل بنایا تھا چنانچہ حبی کے نائب کی حیثیت سے وہی کعبہ کا کلید بردار تھا جب حلیل کا انتقال ہو گیا تو قصی نے ابو گپشان سے ایک مشک شراب کے بدلے کعبے کی تولیت خرید لی لیکن خزا نے قرید و فروخت منظور نہ کی اور قصی کو بیت اللہ سے روکنا چاہا اس پر قصی نے بنو قزا کو مکے سے نکالنے کے لیے قریش اور بنو کنانا کو جمع کیا اور وہ کس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جمع ہو گئے بہرحال وجہ جو بھی ہو واقعات کا سلسلہ اس طرح ہے کہ جب ہول کا انتقال ہو گیا اور سوفا نے وہی کرنا چاہا جب وہ ہمیشہ کرتے آئے تھے تو کس نے قریش اور کنانا کے لوگوں کو ہمراہ لیا اور اقبا کے نزدیک جہاں وہ جمع تھے ان سے آ کر کہا کہ تم سے زیادہ ہم اس اعزاز کے حقدار ہیں اس پر سوفا نے لڑائی چھیڑ دی مگر خسائی نے انہیں مقلوب کر کے ان کا اعزاز چھین لیا یہی موقع تھا جب بنو بکر نے خسائی سے دامن کشی اختیار کر لی اس پر خسائی نے انہیں بھی للکارا پھر کیا تھا فریقین میں سخت جنگ چھڑ گئی اور طرفین کے بہت سے آدمی مارے گئے اس کے بعد صلح کی آوازیں بلند ہوئی اور بنو بکر کے ایک شخص یامیر بن اوف کو حکم بنایا گیا یامیر نے فیصلہ کیا کہ قضا کے بجائے کس کانے کعبہ کی تولیت اور مکے کے اقتدار کا زیادہ حقدار ہے نیز کس نے جتنا خون بہایا ہے صبر آئے گا قرار دے کر پاؤں تلے روند رہا ہوں البتہ خزا اور بنو بکر نے جن لوگوں کو قتل کیا ہے ان کی دیت ادا کریں اور کانے کعبہ کو بلا روک ٹوک خسائی کے حوالے کر دیں اسی فیصلے کی وجہ سے یامر کا لقب شداخ پڑ گیا شداخ کے معنی ہے پاؤں رونے والا اس فیصلے کے نتیجے میں خسائی اور قریش کو مکے پر مکمل نفوظ اور سیادت حاصل ہو گئی اور کس بیت اللہ کا دینی سربراہ بن گیا جس کی زیارت کے لیے عرب کے گوشے گوشے سے آنے والوں کا بنا رہتا مکے پر کے تسلط کا یہ واقعہ پانچویں صدی عیسوی کے وقت یعنی چار سو چالیس عیسوی کا ہے کس نے مکے کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو اطراف مکہ سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کی بدوباش کا ٹھکانہ مقرر کر دیا البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو نیز، آل سفان، بنو, ادوان اور بنو مرح بن اوف کو ان کے مناسب پر برقرار رکھا کیونکہ سمجھتا تھا کہ یہ بھی دین ہے جس میں رد بدل کرنا درست نہیں حسین کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دار الندوا کی تعمیر کی اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا دار الدوا درحقیقت قریش کی پارلیمنٹ تھی جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے قریش پر دار ال کے بڑے احسانات ہیں کیونکہ یہ ان کی وحدت کا ضامین تھا اور یہی ان کے الجھے ہوئے مسائل بحسن خوبی طے ہوتے کی سربراہی اور عظمت کے حسب ذیل مظاہر کس کو سربراہی اور عظمت کے حسب ذیل مظاہر حاصل تھے نمبر ایک دار الدوا کی صدارت جہاں بڑے بڑے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے اور یہاں لوگ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کرتے نمبر دو لیوا یعنی جنگ کا پرچم خوصے ہی کے ہاتھ باندھا جاتا نمبر تین حجابت یعنی کانے کعبہ کی پاس بانی اس کا مطلب یہ ہے کہ قانے کعبہ کا دروازہ اسے ہی کھولتا اور وہی کعبہ کی قدمت اور قلید برداری کا کام انجام دیتا تھا. نمبر چار، پانی پلانا. اس کی حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا اور اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیریں بنا دیا جاتا جب جاج مکہ آتے تو اسے پیتے تھے نمبر پانچ رفادہ اس کے معنی یہ ہے کہ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا اس مقصد کے لیے قسائی نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی جو موسم حج میں قسائی کے پاس جمع کی جاتی قسائی اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کرتا تھا جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ یہی کھانا کھاتے یہ سارے مناسب خسائی کو حاصل تھے کس کا پہلا بیٹا عبد الدار تھا مگر اس کے بجائے دوسرا بیٹا عبد مناف خسائی کی زندگی ہی میں شرف و سیادت کے مقام پر پہنچ گیا اس لیے کس نے عبد الدار سے کہا کہ یہ لوگ اگرچہ شرف و سیادت میں تم پر بازی لے جا چکے ہیں مگر میں تمہیں ان کے ہم پلہ کر کے رہوں گا چنانچہ حسین نے اپنے سارے مناسب اور اعزازات کی وسیعت عبد الدار کے لیے کر دی یعنی دار الدوا کی ریاست کان کعبہ کی حجابت لبا سقایت اور رفادہ سب کچھ عبد الدار کو دے دیا کیونکہ کسی کام میں حسین کی مخالفت نہیں کی جاتی تھی اور نہ اس کی کوئی بات مسترد کی جاتی بلکہ اس کا ہر اقدام اس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت کے بعد بھی واجب الاتوادین سمجھا جاتا اس لیے اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے کسی نزا کے بغیر اس کی وسیعت قائم رکھی لیکن جب عبد مناف کی وفات ہو گئی تو اس کے بیٹوں کا ان مناسب کے سلسلے میں اپنے چچرے بھائیوں یعنی عبد الدار کی اولاد سے جھڑا ہوا اس کے نتیجے میں قریش دو گروہ میں بٹ گئے اور قریب تھا کہ دونوں میں جنگ ہو جاتی مگر پھر انہوں نے صلح کی آواز بلند کی اور ان مناسب کو باہم تقسیم کر لیا چنانچہ سقایت اور رفادہ کے مناسب بنو عبد مناف کو دیے گئے اور دار الدوا کی سربراہی لوا اور حجابت بنو عبد الدار کے ہاتھ میں رہی پھر بنو عبد مناف نے اپنے حاصل شدہ مناسب کے لیے قرآن ڈالا تو قرآن ہاشم بن عبد الناف کے نام نکلا لہذا ہاشم ہی نے اپنی زندگی بھر سقایا اور رفادہ کا انتظام کیا البتہ جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی متلب نے ان کی جانشینی کی مگر متلب کے بعد ان کے بھتیجے عبد المطلب بن ہاشم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے یہ منصب سنبھال لیا اور ان کے بعد ان کی اولاد ان کی جانشین ہوئی یہاں تک کہ جب اسلام کا دور آیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب اس منصب پر فائز تھے ان کے علاوہ کچھ اور مناسب بھی تھے جنہیں قریش نے باہم تقسیم کر رکھا تھا ان مناسب اور انتظامات کے ذریعے قریش نے ایک چھوٹی سی حکومت بلکہ حکومت نما انتظامیہ قائم کر رکھی تھی جس کے سرکاری ادارے اور تشکیلات کچھ اسی ڈھنگ کی تھی جیسے آج کل پارلیمانی مجلسیں اور ادارے ہوا کرتے ہیں ان مناسب کا خاکہ حسب ذیل ہے نمبر ایک عثار یعنی فالگری اور قسمت دریافت کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے رہتے ان کی تولیت یہ منصب بنو جمعہ کو حاصل تھا نمبر دو مالیات کا نظم یعنی بتوں کے تقرب کے لیے جو نذرانی اور قربانیاں پیش کی جاتی تھی ان کا انتظام کرنا جھگڑے اور مقدمات کے فیصلے کرنا یہ کام بنو سہم کو سونپا گیا نمبر تین اعزاز بنو اسد کو حاصل تھا نمبر چار اشناخ یعنی دیت اور جرمانوں کا نظم اس منصب پر بنو تیم فائز تھے نمبر پانچ یعنی قومی پرچم کی علمبرداری یہ بنو امیہ کا کام تھا نمبر چھ قبا یعنی فوجی کیمپ کا انتظام اور شہ سواروں کی قیادت یہ بنو مخظوم کے حصے میں آیا تھا نمبر سات سفارت یہ بنو ادھی کا منصب تھا اللہ محمد وا آل وس وسل پیشکش رہبر